السلام علیکم و رحمت اللہ نہیں لکھے گا بلکہ سلام العلام منتب الہدا لکھے گا چھٹی بات اس حدیث میں ترجمت الباب ہے اب ترجمت الباب کے متعلق محدثین کی آراہیں شیخ الہند رحم اللہ کی رائے مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ مقصود الحدیث بیان و عظمت الوحی بس دوسری بات ساتویں بات ترجمت الباب کے ساتھ اس کی موافقت یہ ہے کہ باب کے فقان بدل وہی تو اس میں بھی ابتدائی احوال وہی ذکر ہیں کہ نبی علیہ السلام سلام ابتدان خطوط لکھا کرتے تھے ابتدائی وہی ہے آٹھویں بات یہ ہے کہ باب کے فقانہ بدل الوحی جس طرح ابتدائی وہی ہے یعنی احوال وہی ہے تو احوال مہائلے بھی ہے نا اس حدیث میں احوال محالے کا ذکر ہے تو اس نسبت سے یہ حدیث ترجم الباب سے موافق ہے ٹھیک ہے مولانا نویں بات یہ ہے کہ اس حدیث میں واقع ارقل جو ذکر ہے تو ابتدا اور انجام ارقل سے تعلیم ہے بخاری کے پڑھانے اور پڑھنے والوں سے کہ اپنے آ کے سے بے خوف نہ رہنا اپنی عاقبت سے بے خوف نہ رہنا دسویں بات یہ ہے کہ کسی مسئلے پر استقامت کا یعنی سبب یا قائم رہنے کے لیے اعتماد کا ہونا ضروری ہے کسی مسئلے پر قائم رہنے کے لیے اعتماد کا ہونا ضروری ہے رقل کا اعتماد نہیں تھا تو گربریشن آ گیا کتاب المان یا چونکہ بخاری کے ابواب سمجھنے کے لیے عنوانات کی ضرورت ہوتی ہے عنوانات سے جو ہے مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ابھی ایک بات کتاب ایک بات یہ کرنی ہے کہ پہلا باب پہلے باب بد الوہی لکھا تھا اب کتاب المان ہے وہاں تعبیر باب سے کی یہاں تعبیر کتاب سے اس کی کیا وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ باپ پہ مقدم تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کے فقان یہاں کتاب الایمان کا عنوان مقدم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعد میں ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے تیسری بات یہ ہے کہ کتاب الایمان اس کا ربط بدع الوحی سے کیا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کتاب الامان یہ کتاب مرفو ہے اور یا یہ کتاب منسوب ہے چوتھی بات چوتھی ہو پانچویں بات یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے بدع الوحی کے بعد اپنی کتاب کو ایمان سے کیوں شروع کیا یہ پانچ عنوانات ہیں پہلے ان عنوانات میں بانس ہوگی اس کے بعد ایمان کا معنی لغوی اس کے بعد پھر ایمان کا معنی شرعی اس کے بعد جو ہے ایمان میں مذاہب علماء کے کہ ایمان شرعی مقبول عند اللہ کس کو کہتے ہیں تو اس ان میں جو مذاہب ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر آخر میں مسئلہ ہوگا کہ ایمان زیادت قبول کرتا ہے ایمان میں زیادت ہوتی ہے نقصان آتا ہے یا لا و ولا ينقص نہ زیادت آتی ہے نہ نقصان تو چونکہ یہ مباحث بہت زیادہ ہیں تو اس ان طریقے سے اختصاراً پہلے بات ہم کریں گے پہلے کون سا عنوان ہم نے باندھا اچھا دیکھو پہلے باب ذکر کیا اب کتاب ذکر کرتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ باب کا اطلاق ان مسائل سے ہوتا ہے جن کا تعلق ایک خاص نوع سے ہو باب میں وہ مسائل ذکر ہوتے ہیں جس کا تعلق ایک خاص نوع سے ہو تو پہلے وہی وہی کے متعلق بات تھی اور وہ وہی کے متعلق جو بات تھی تو بیان و سبوت الوہی وہی کا سبوت بیان حجیت الوحی کہ وہی حجت شرعی ہے بیان ضرورت الوحی کہ دین سمجھنے کے لیے وہی کی بہت ضرورت ہے بیان و آسمت الوحی کہ وہی معصوم اور محفوظ ہوتی ہے اور بیان و عظمت الوحی, الوحی و کیفیت الوہی وہ بیان عظمت آزمت یعنی جس جس شخصیت پر وہی آتی ہے اس کا شان اور اس کا مرتبہ تو چونکہ باب وہاں ذکر ہوتا ہے کہ جہاں ایک نوع کے مسائل بیان ہو تو پہلے چھ احادی مبارکہ ان کا تعلق صرف وہی کے متعلق تھا چاہے حجیت ہو چاہے عصمت ہو چاہے ثبوت ہو چاہے عظمت ہو چاہے کیفیت ہو چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا ہو چاہے احوالے وہی ہو یا معاہلے ہو ایک مسئلہ تھا تو وہاں پہ اس لیے باپ ذکر ہوا یہاں پہ عنوان قائم کرتے ہیں کتاب الایمان تو عال علم کتاب کا عنوان وہاں ذکر کرتے ہیں کہ جس کے نیچے مسائل مختلفہ اور کثیر کثرت الانواع مسائل ذکر ہوں تو اس پر چونکہ احادیث زیادہ ہیں اور یہاں ایمان لغوی ایمان استشرعی ایمان کی زیادت ایمان کا نقصان کمال کون سی چیز ایمان میں داخل ہے کون سی نہیں ہے چونکہ یہاں تفصیلات زیادہ ہیں اس لیے عنوان کتاب کا رکھ دیا ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ باب بد الوین عنوان باب تھا اس لیے کہ وہ بمنزل دیباچہ تھا بمنزل مقدمہ مقدمہ کتاب یا دیباچہ اب یہاں پہ مقاصدی کتاب شروع ہوتے ہیں تو مقاصدی کتاب بعنوانی کتاب الایمان ذکر ہو ذکر ذہن میں آ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا یہ یہ بات پہلے پڑھی تھی کہ یہ جامع ہے نا امام جل کے جامع اب جامع یا صحیح اس کتاب کو کہتے ہیں جس جس میں آٹھ عنوانات ہوں ایمان ایمانیات ہوں اس میں تفسیر ہو اس میں مناقب ہو فتن ہو وغیرہ وغیرہ تو چونکہ یہ کتاب جوامی میں سے ہے اور صحیح میں سے ہے تو وہ کتاب جو کہ جوامی اور صحیح ہوتی ہیں ان کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے تو اس لیے اب امام بخاری اپنی کتاب کے مقاصد پہ آ گیا سنن وہ ہوتے ہیں جن کی ترتیب ترتیب فکی ہو تو کتاب و تعارت سے مشہور ہوتے ہیں اور صحیح اور جامع سے کہتے ہیں جن کی ترتیب فکی نہ ہو بلکہ وہ آٹھ مزانین پہ مشتمل ہو تو ان میں کتاب المان ہے جو کہ جوامی ہے تو اس لیے یہاں پہ عنوان کتاب الایمان کا ذکر کیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہاں پہ بسم اللہ بدء الوحی سے پہلے ذکر کیا ہے یہاں پہ کتاب الایمان کے بعد بسم اللہ ذکر کیا جی جی ٹھیک دے جی ٹیک دے ہے جی. مسئلہ ہاں وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان باب پہ مقدم یہاں پہ کتاب الایمان جو ہے یہ باپ بسم اللہ پہ مقدم ہے وہاں بسم اللہ مقدم باب بدلوئی مؤخر یہاں کتاب الایمان عنوان مقدم یہ بسم اللہ مؤخر ہے اس کی کیا وجہ ہے تو محدثین حضرات نے اس کے کافی وجوہ ذکر کیے ہیں سب سے اچھی بات میں ذکر رحم اللہ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نسخ کا اختلاف ہو بعض نسخوں میں بسم اللہ پہلے آ گئی ہے اور عنوان باب بعد میں ہے بعضوں میں عنوان باب مقدم ہے بسم اللہ بعد میں ہے یہ امام بخاری کے جو مشہور نسخے تھے ان کا اختلاف ہے تو اس لیے اس صاحب نے دونوں چیزیں ذکر کر کبھی بسم اللہ کو مقدم کیا باب کو مؤخر کیا کبھی باب کو مقدم کیا بسم اللہ کو مؤخر کیا لیکن تقدیمی بسم اللہ با عنوان باب یا تاخیر بسم اللہ از عنوان یہ کوئی نکتہ نہیں ہے اس میں کوئی خاص مقصد بتانا مقصود نہیں ہے یہ نسخ کے اخ... نسخوں کی اختلاف کے بنا پر ہے تو یہ اچھی بات ہے اب اس کے بعد کون سنگا ربط بد الوحی کے ساتھ دیکھو اس کا ایک ربط تو یہ ہے چون... چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو دو مجلدات زخیم بخاری شریف کی آپ پڑھتے ہیں یہ جو داور بن کہا داور بندہ سڑیا داور بن کا والے ہیں مشکلات نہیں پڑی منگ. بخاری مل مانو خود چونکہ امام بخاری نہیں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ذخیر مجلدات آپ پڑھتے ہیں بخاری شریف اس یہ جو بھی ہے یہ وہی ہے یہ جو بھی ہے یہ وہی ہے ماں سب تبل وہی ہے اب جب ماں سبتبل وہی آپ کو بتانا چاہتے تھے تو پہلے بابل وہی ذکر کیا اس کے بعد ایمان کا ذکر آیا تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ہر وہ حکم شرعی یا ہر وہ عمل شرعی یا جو بھی عمل شرعی ہو اس کا دار و مدار اس کی صحت اور اس کی مقبولیت جی وہیں پہ منحصر ہے یہاں yeah. اعمال تو امان ہے حتیٰ کہ ایمان کے اعتبار بھی وہیں پر ہے ربتیاں ایمیں yeah. بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ہر وہ نیک عمل شرعی عمل جو کہ منسوب ہو شاعری کے طرف اس کا اعتبار صحت کے لحاظ سے قبولیت کے لحاظ سے یہ وہی پہ منحصر ہے یہ کیا ہے وہی پہ منحصر ہے آمال تو در کے نار یہاں تک ایمان کی جیس بھی وہی پہ منحصر ہے وہ عمل مقبول ہے ما صبح بلوی ہو وہ ایمان مقبول و منظور ہے کہ ما واف قبل ہو وہی کے ساتھ ایمان موافق ہو تو قبول ہے نہیں تو مردود ہے تو یہ ایک ربط کتاب المان کا باب بدل و حصہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تعلق الر رب مال آبد تھا اب یہاں سے تعلق العبد مال رب شروع ہوا یعنی وہی کون کرتا ہے رب کس کو کرتا ہے بندے کو تو تعلق اللہ مال عباد تعلق کو رب مال عبد اب یہاں سے تعلق العبد لا دی جی لے لو ٹھیک ہے نا یہ لے لو یہ حکم ہے یہ مانو اب کہتے ہیں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں تو آلو تعلق رب مال یا تعلق العبد العبال لا, لا, لا تعلق العبد مال مال مسئلہ حل ہو گیا تو اس طریقے سے کتاب الایمان کا تعلق جو ہے یہ باب بد الوحی سے ظاہر ہے تیسری بات یہ ہے کہ باب کے فکان بد الوہی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کما نا نور اب یہ وحی جو ہے ہے نا یہ اجمال ہے وہی کی اور وہی کے اقسام بہت ہیں ماسبت ابل وہی بہت ہیں اس میں سب سے ایمان کو مقدم کیا ہے ماسبۃ ابل وہی یہ تو کثیر ہیں ان کثیر سے سب سے زیادہ یعنی سب سے پہلے ایمان کو مقدم کیا ایمان کو ذکر کیا ہے کیوں کیا ہے تو وجہ تقدیم کتاب المان ببا اللہ باقی مباحث الکتاب کس ایمان کتاب امان کو باقی مباحث پہ مقدم کیا ہے تو اس کی وجہ تقدیم کیا ہے تو بابا کتاب یعنی ایمان یہ بمن بنیاد ہے اور اعمال بمن شاخ ہیں تو بنیاد بنیاد مقدم ہوتی ہے شاخوں ہو ایر مقدم اس باقی عمارت پر یہ عمارت بغیر بنیاد سے وجود پذیر نہیں ہو سکتے تو ایمان کی حیثیت جو ہے یہ بنیاد ہے اعمال کی حیثیت یہ تعمیر اور اجزا ہے تو اس لیے اجزاء کے انحصار تو اس اصل پہ ہوتا ہے اس لیے ایمان کو مقدم کیا ہے ایمان کی مثال ب روح ہے اور باقی اسلام کی مثال ب بدن ہے بدن میں روح ہو تو اس کو عبداللہ کہتے ہیں عبد الرحمان کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس بدن سے روح نکالی جائے تو اس کو پھر عبداللہ کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہتے ہیں لاش ہے بڑی ہے جنازہ ہے میت ہے اس کو پھر ادب سے کوئی بھی تاغیر نہیں کرتا تو ایمان کی حیثیت روح کی ہے اور اعمال کی حیثیت بدن کی ہے بدن کا قوام روح پر ہے تو اعمال کا قوام ایمان پر ہے بدن ہو روح نہ ہو وہ بدن بدن نہیں کہلاتا اعمال ہو عقیدہ ایمان نہ ہو اس کو اعمال نہیں کہتے رقر و سلا کشمیری رحم اللہ تحقیقات کشمیری رحم اللہ کی بہت عجیب تحقیق ہے میں مشکات میں ساتھی کو کہا کرتا تھا ہوں اگر کوئی شخص احادیث کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے انور شاہ کشمیر رحم اللہ کی کتابیں دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد قاضی شمس الدین رحم اللہ کی کتابیں دیکھو تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ احادیث کی کیا مقام ہے انشاءاللہ بخاری میں ایک روایت آئے گی اشتقت نار فقار بازا تو ہم تو اشکاط پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو میں نے مشکاط میں قاضی صاحب کے یہ نکتہ بیان کیا تھا ساتھیوں کو وہ ساتھی پھر کسی مدرسے میں گئے دور حدیث کے لیے تو شیخ الحدیث نے بخار میں تو جہاد ذکر کی لیکن یہ توجہ جی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ ہم نے مشکات ایک آدمی سے پڑھا اس نے یہاں پہ یہ نکتہ بیان کیا تھا قاضی شمس الدین صاحب کے نسبت پر انہوں نے کہا نکتہ تو بہت عجیب ہے لیکن میں بخاری میں ثبوت کے نہیں پیش کر سکتا اس کے لیے ثبوت چاہیے اس ساتھی نے مجھے فون کیا تو میں نے اس کے لیے اس کے پھر میں ثبوت مہیا کیا تو پھر وہ مطمئن ہو گئے تو یہ امر شاہ کشمیر رحم اللہ کے ملفوظات چونیں یہ بہت عجیب ہیں تو اب توجہ کرو اور ایمان کی مثال روح کی ہے اعمال کی مثال سے ایمان کی مثال بنیاد کی اور اعمال کی مثال عمارت اور تعمیر کی ہے تو اس لیے کتاب المان اس ایمان کو مقدم کیا باقی مباحث پر دوسری وجہ یہ ہے کہ بابا آپ بخاری شریف اس وقت آپ مدرسے سے لیتے ہو کہ جب تم مشکات پڑ چکے ہو پہلے موقف آلے پرتے ہو تو اس کے لباس جو ہے بخاری آپ لیتے ہیں مدرسے سے کیوں لیتے ہو اس لیے کہ بخاری سمجھنے کا دار و مدار جو ہے وہ مشکات پر ہے ٹھیک ہے نا مشکات وہ عظیم کتاب ہے کہ جس سے فن حدیث کا باب کھلتا ہے طالب علم پر حدیث کا باب کھلتا ہے تو جس طرح موقوف علیہ دور حدیث کے لیے وہ موقوف ہے موقوف علیہ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح باقی اعمال کے لیے ایمان موقوف علیہ ہے تمام اعمال کے لیے ایمان کیا ہے وہ موقوف علیہ ہے اس لیے کہ ایمان اصل ہے اور باقی سب فرا ہے اور فرا جو ہے اپنے اصل پر موقوف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نے ایمان کو باقی مباحث پہ مقدم کیا امر شاہ کشمیر رحم اللہ نے فرمایا یہ نقطہ مینا آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ مدار ایمان وہیں پر ہے تو وہیں کو مقدم کیا اس کے بعد مدار نجات ایمان پر ہے تو وہی کے بعد ایمان ذکر کیا ایمان کہ احکام کا پہچان علم پر ہے تو اس لیے کتاب العلم اس کے بعد لایا کتاب العین علم اس پر ہے تو یہ علم کے بعد احکام ہیں علم کے بعد باقی اعمال ہیں تو اعمال میں سولاد کو مقدم کیا اس لیے کہ وہ اشرف العمال ہیں پھر سولاد پر طہارت کو اس لیے مقدم کیا کہ یہ شرط ہے اور شرط اپنے مشروط پر مقدم ہوتا ہے اس لیے کہ سولاد کے وجود وجود طہارت میں ہوتا ہے اس لیے کتاب و طہارت التہارت تو بدع الوحی کتاب اِمان کتاب العلم اور سولاد مداری ایمان وہی پر ہے تو وہی کو مقدم کیا مداری نجات ایمان پر ہے اس کے بعد ایمان لایا ایمان کے احکام پہچاننے یہ علم پر موقوف ہیں تو کتاب علم لایا علم سے احکام الہیہ کی پہچان ہوتی ہے عبادات کی پہچان ہوتی ہے تو عبادات میں اشرف العبادات سولاد لایا سولاد کی صحت جو ہے وہ طہارت پہ موقوف ہے تو اس لیے کتاب تہار کتاب سولاد سے پہلے لایا تو کتاب المان کی یہ نسبت ہو گیا دوسرا کون سا عنوان <تابع> اچھا اب دیکھو وہ یہ کتاب المان ہے کہ کتاب المان ہے کتابوں مرفو ہے اور یا کتاب کتاب منسوب ہے اگر یہ کتاب مرفو ہو تو خبر ہے مبتدا مقدر کے لیے کتاب امان دوستوں یہ کتاب اِمان ہے اچھا اور اگر یہ کتاب منسوب ہے تو یہاں پہ فعل مقدر خود کتاب المان حز کتاب امان ٹھیک ہے نا حز کتاب الامان کتاب الامان پکڑو اشرا کتاب المان شروع کرو کتاب الامان اقرا کتاب المان اب کتاب امان پڑھو اب کتاب منسوب ہے تو اس کا فیل اقراء ہے یا خز ہے یا یہ مقدر ہے اور یا کتاب ہے تو ہزا کتاب الامان یہ کتاب المان ہے ٹھیک شو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا ہے وہ تو ہو گیا نا بدلوئی کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ تمام احکام کے پہچاننے کا و مدار جو ہے یہ وہیں پر ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا باقی پر کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے اب ایمان کا معنی لغوی اور ایمان کا معنی شرعی ایمان کا معنی لغوی ایمان نفسی امن سے ایمان امن سے امن حفاظت کو کہتے ہیں امن ٹھیک <تصفيق> <تصفيق> ہے نا امین مکر اللہ فلاح امن مکر اللہ تو نفس حفاظت کو کہتے ہیں پھر جب یہ امن باب افاظ سے ہو تو اس کا معنی ہوگا کسی کو امن دینا کسی کو امن دینا معمون کرنا معمون ہونا یا معمون کرنا تو اب ایمان کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کی کتاب کو مانتا ہے اللہ کے نبی کو مانتا ہے تو یہ اپنے ایمان سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو معمون مانا ہے کزب سے اب سمجھ گئے نا مومن الحمد للہ تمہارے ایمان اس بات پہ دال ہے کہ جس نے تمہیں دعوت ایمان دی ہے وہ سچا تھا اور یہی ایمان جو ہے یہ مؤمن کی حفاظت کے لیے ذریعہ بھی ہے تو یہ امن سے ہے ایمان کا معنی اصطلاحی نفس تصدیق ہے تصدیق میں آپ ہمارے تصدیق نہیں کرتے ہمیں سچا نہیں جانتے اگرچہ ہم سچے ہوں تو ایمان بحمان تصدیق فن محدثین میں ایمان کی تعریف شرعی یہ ہے یا تو لمبی کرو یا چھوٹی کرو ایک تو چھوٹ مختصر ات تصدیق بجمی جمی ماں بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ہے اتدیق و ما جمی ماجا بن نبی ص اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ یہ تو آپ نے باقی کتاب نہیں پڑھا ہے تو یا بخاری کے لیے تھوڑا سا بڑا عموماً کام کرو ا ٹھیک ہے نا بے جمی مجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتن اجمالن بما ماں اجملا اور بما فسلا تصدیق بیما بھی مجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالن اجملا اور بما فسلا اب سمجھ گئے بھائی اب تصدیق و بے جمی ماں علم مجی النبی صلی اللہ علیہ اجما ضرورت فیما اجملہ اجمالن فیما اجمیلا اور تفصیل فیما فسلا اس میں دریا کوزمی ہو گیا ہے بند اب توجہ کرو بے ہاں تصدیق بے آگے شاور ہر وہ عمل جو کہ جس پر نبی علیہ السلام نے اتیان کیا ہے اس کو ماننا ہے ضرورت اب ضرورتن کا کیا مانا ہے یہ کام تمہیں ضرور کرنا ہے تو اس کا مانا ہوگا ضرورت مانا لزومن لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے ہم کہیں گے بداحتن. تو جو ہے التصدیق تصدیق ما علم جمی ماں مبی مجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتا تصدیق کرنا ہے ہر اس چیز پر جو کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس پہ اللہ کی نبی نے اتیان فرمائے ضرورتا ہے بداحت بداحت اے بدون الفکر بات سمجھ گیا یہ نقطہ یاد رکھو جیسے میں کہتا ہوں محمود رسم کون ہے اچھا اب میں کہتا ہوں اللہ کریم میں ہمارے فرشتے مقررے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں بداعتن اس کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ضرورت یہ کمال ہے نا ٹھیک شو بھائی جیسے صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام جب معراج سے ہو کر آئے تو لوگ نے صدیق اکبر کو کہا کہ تم مانتے ہو بھئی کیا منوانا چاہتے ہیں؟ تمہارا بڑا کہتا ہے کہ جب تم سو گئے ہو تمہیں ادھر محبت المقدس گیا پھر وہاں پہ اوپر گیا آرشم اللہ تک اور سات آسمانوں کی سیر کی فلا فلا کی پھر آ ابھی تک ابھی تک جو ہے رات نہیں ختم ہوئی تھی میں پھر یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں تم مانتا ہے بے شک اب اس کو بدات کہتے ہیں اس نے سوچ نہیں کہ کیا ایک انسان اتنے لمبا سفر اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کر سکتا ہے کوئی سوچ نہیں کیا اس کے دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہ بس سچی ہے بھائی اب اس میں جو سوچ کے لیے اور فکر کے لیے ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کمال ہے جمال فیم اچملا و تفصیل فیما اس کا مارا یاد ہے آپ کو افسوس یہ ہے کہ علماء دیوبند کی تحقیقات کو لوگ نہیں سمجھتے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کی تقریر دیکھ کر آیا ہوں ان دو فنون سے میری طالبانہ زمانے سے محبت ہے تو مجھے یہاں ویسا کہ ایک عالم تھے ابھی وفات ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے ترمیز شریف کی تقریب دی ہے جو کہ حسین احمد مدنی رحم اللہ کی ہے اور اس نے درس میں لکھی ہے اور اسی طرح شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کی تقریب بھی ہے جو کہ بخاری پر ہے لیکن وہ تفسیلن نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ہے میں شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے جو بہت قیمتی جملہ لکھا ہے نوٹ کرو اجمالن فیما اجملہ کیسے؟ کہ اعتقاد ثبوت عذاب القبر بدن اشتقال بال کیفیت زندہ اللہ کہ بس تم تسلیم کرو کہ بھائی عذاب قبر حق ہے متی کے لیے ثواب اور مجرم کے لیے عذاب القبر حق ہے یہ اتنا ایمانیات میں سے ہے اب کیفیت کو جاننا کیفیت پر توقف کرنا کیفیت کا تعین کرنا یہ ایمانیات سے نہیں ہے اللہ میں احمد عثمانی رحمہ اللہ پوچھ لال جانا تو اب یہ ہے نا اجمال کی نوج آج ملا نبی الاسلام کہاں بخاری کے حدیث ہے کیا ہے عذاب القبر عذاب قبر ثابت ہے تم مانتے ہو نا تم بھی مانتے ہو ماتو کیسی ہے تفصیل نہیں ہے عذاب ہے مرنے کے بعد متی کے لیے سواب اور مجرم کے لیے ایک یہ ہے بس مرنے کے بعد حشر تک یہ زمانہ جو ہے اس سے خبر <خز> فی ہے یہ اجمل کی مثال ہے جا اللہ کے تو منسوب ہے اجمال ہے تصویر ہے کہ اللہ سے کیا مراد ہے کیسا ہے بس اللہ مانتے اور رحمان رحمان آج پہ مستوی ہے کیسا ہے پتہ نہیں مستوی مانتے ہیں اس کے مناسب اس کے شان کے مناسب مانتے ہیں ان اللہ سمیع و بصیر اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے اور دیکھتا ہے کس سے سنتا ہے سنتا ہے کن چیز ان سے دیکھتا ہے الا سے جوار سمیع ہے اور بصیر ہے اور عالم ہے اس سے آگے ہمیں تفصیل نہیں پتا ہے تو اجمالاً الفیما وہ جملہ وہ تفصیل فیمہ فسیلا کا سولاد و زکوٰۃ و تفصیلاً فیما نماز فرض ہے تفصیلاً ہے نا وقت کے اعتبار سے فراز کے اعتبار سے ادا کے اعتبار سے قضا کے اعتبار سے سفر کے اعتبار سے نظر اعتبار سے فضلہ ہے نا سوم تفصیلی فرض ہے کس وقت فرض ہے شاہ رمضان میں کس وقت سے کس وقت تک وہ بھی بتا دیا ہے تفصیلن فی ماف فصلہ اب یہ آسان ہو گیا ہے اب پھر پر اب تصدیق بجمیع ما جا بے جمی ماں علم مجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت جمالن فی ماں اجملا و تفصیل فی ماف سلا بس یہ اچھی بات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ ہو گیا ہے یہ ایمان کی ما... کے کی کیا ہے شرعی معنی ہے اور اگر اس سے آسان ہو تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بات جو فرمائی گئی ہے بس سچی کہنا ہے اس میں میں نے آنا اپنے خیالات کو دخل نہیں دینا یہ کمال ہے یہ کیا کمال ہے بھائی میں ابھی آپ کو کہتا ہوں بھائی یہاں پہ دوسرے میک بھی ہے یہاں دوسرے میک ہے میکا ادھر ہے دوسرا اب تم کہتے ہو کہ ہاں نظر نہیں آتا ہے تمہارا یہ کہ میری بات کو تو تم نہیں مانتے ہو ادھر ایک میک ہے یہ ہے تم تو مانگتے ہو اس میں تم نے میرے کون سے تاریخ کی ہے سامنے نظر آتا ہے کہ اس میں کیا کمال ہے بھائی تمہارا اس میں تم نے میرے کیا عزت رکھی ہے کس چیز میں بڑی چیز ہے نا اب یہ ہے کہ بھئی آخرت ہے تو ہے نا فرشتے ہیں تو ہے ہی نا جنت نار ہے نا ہمیں نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن نبی نے جب کہہ دیا تو کما رہا نا بابا اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے بایو کو دیکھتا تو صحابہ کرام نے کہا کہ احوان کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بائی نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی تم میرے اصحاب ہو اور میرے جو بھائی ہوں گے اللہ زینے یا تون بعد جو بعد میں آنے والے ہوں گے تو یہ کیا مان رہے نا انہوں نے تو جزات بھی دیکھے ہی مانا ہے ہم نے سنی اور مانا ہے الحمدللہ للہ مسئلہ حال ہے جب ایمان کا مانے لو بھی ہو گیا ہے اور ایمان کا معنی شرعی بھی ہو گیا ہے اب ابھی ٹھہرا بھی بہت بخاری ہے بے عشق محمد جو محد سے جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بہت مشکل کتاب ہے اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھے احادیث کے لحاظ سے ایمان چار ترخ سے استعمال ہوتا ہے انقیادی ظاہری باطنی انتیاد ظاہری انقیاد باطنی انقیاد ظاہری باطنی دونوں اور چوتھا اطلاق الایمان ما بشاشت الجو ہے بشاشت الجو ٹھیک تھا اب ایمان انکیاد ظاہری کے عنوان سے جب استعمال ہوگا اس پر فقط احکامی دنیا کا ترتب ہوگا ایک شخص ایمان کہتے لا الہ اللہ لا لہ نماز بھی نہیں پڑھتے روز بھی نہیں رکھتا وغیرہ لا لا محمد الرسلہ ظاہر ملقات ہے اس کو دنیاوی احکام میں نہیں کیا مانا مسجد میں آئے ہم نہیں روکیں گے رشتہ مانگتا ہے تو رشتہ کوئی دے تو ہم نہیں روکیں گے مر گئے مرگیا تو جنازے بھی پڑیں گے مر گیا تو مقبرے مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کی اجازت بھی دیں گے دوسرا قسم ہے انقیاد ظاہری اور باطنی دونوں ہیں اس پر اجرائے احکام دنیا اور نجات نجاتی دونوں مرتب ہیں انقیاد ظاہری اور باطنی دونوں ہیں باطن بھی اللہ کو مانتے اور ظاہرن بھی تو اس پر جو ہے نا دنیا اور اخروی نجات دونوں مرتب ہوں گے انقیاد باطنی ہے اور ظاہری نہیں ہے دل سے اللہ مانتا ہے دل سے سب کچھ مانتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے اس پر ترتب احکام اہرویہ ہے دنوی نہیں ہو سکتی فما بین او بین اللہ ہے اور چوتھا ہوتا ہے بشاشت سکون خوشی اطمینان یا آئی یا توان اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اب ٹھیک ہے نا اب ایمان جب آپ نے سنا مان لغوی اور معنی اصطلاحی اور اطلاقات فی الحدیث تو مذائب ذکر کرنے سے قبل ہم ایمان کا ضد بیان کرتے ہیں کہ تو رف الشیا ہے تو ایمان کا ضد کفر ہے اور کفر لغتن کس کو کہتے ہیں اور عرفن کس کو کہتے ہیں اور اقسام کفر کیا ہے تو کفر لغت جو ہے نفس شتر چھپانے کو کہتے ہیں جس طرح ذمہ دار کو بھی کافر کہتے ہیں کا کہ مسئلہ گیسن آجبل کفارا نہ اب یہاں پہ اس کو کافر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ کافر شتر سے چھپانے کو کہتے ہیں اور یہ بھی بذر کو لے کر زمین کے اندر چھپاتا ہے بذر جانتے ہو نا بیج تخم تخم بھی کہہ دو نا تخم بھی کہہ دو بیج کہہ تخم نہ اب یہ بھی بیج کو لے کر زمین کے اندر چھپاتا ہے اوپر میٹھی ڈال دیتا ہے تو ایک اس کا معنی ہو گیا ستر شرعی لحاظ سے کفر کہتے ہیں الکارو ہم آ جاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جس چیز پر آنا یعنی جس چیز کا حکم دیا ہے یا جو بیان کیا ہے اسے انکار کرو تو یہ کیا ہے ال اما جار بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جس چیز پر اتیاان فرمایا اس کو نہ ماننا کیا ہے پھر اس کے اقسام ہے کفر انکار کفر جوہودی کفر انادی کفر نفاقی کتنے اقسام ہو گئے کفر انکاری کفری انکار جو کہ عام کافروں کا ہے آج جلدی جتنی بھی کافری یہ کفری کفر انکاری میں انکار میں بھائی نماز پابند نہیں مانتے نماز روزہ نہیں مانتے حج نہیں مانتے وہ بس اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر پر کھڑے ہیں سمجھ گئے اب یہ چیز جو ہے نا یہ کفر کیا ہے کفر انکار وہ کفر ہے جو کہ عام کافروں کا ہے کسی کافر کو مثلا تم داؤ تو بھی نماز نہیں نماز نہیں ہے بھائی روز نہیں روزہ نہیں ہے ایک کیا ہے کفر کفری وہ کفر ہے کہ ایک چیز کو دل سے مانتا ہے لیکن نفسی دل سے جانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا دل سے جانتا ہے زبان سے تسلیم نہیں کرتا ہے یہ کفر جو ہوتی ہے کا کفر فرآون بِهَا بِهَا و جہاد وسطا سم ظلم ہوا انکار کیا موج حضرت مسا سے اس حال میں کہ جانتے تھے لکات عالم تجھے تو, جو تو پتہ ہے کہ جو میں کیتری اللہ نے اتارا ہے تو یہ کفر جہودی ہے پتہ ہے لیکن اقرار شیطان بھی کافر ہے کفر جہودی پر اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے نا ان کیا بدرمیہ کافل انخاف اللہ نہ کہہ دیے تو شیتا نے نیا فلم ہے نہ کسا لا کے بے فٹا دینی میں بجے اللہ سے ڈرتا ہوں تو مانتا تو ہے کہ اللہ ہے لیکن اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا نا تو کفر جہودی ہو گیا ہے تیسرا ہے کفر اع کا کفر ابھی طالب اور باقی کفار دل سے مانتا ہے یہ چیز ہے زبان سے اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے کفری ابھی طالب دیکھو بھائی ابھی طالب کو یہ پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول برحق ہیں اور کبھی کبھی کہتا بھی تھا کہ لقد علمت تبھی اندی خیر ادیان البریت بریت دینن اشارن اس کے لقد علمت عالم تو خیر ادیان بریت دینن ہزار و مسبت بحا سبا سم مبینا اور اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے تان دے گی بڑھاپے پر تو تم دیکھتے کہ میں تیری کیسے تائید و تصدیق کرتا تو کون سا کفر ہو گیا ہاں جی اینا جی اور چوتھا ہے کفر نفاقی زبان سے ملز کو خوبصورت کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق اس کو نفاق کہتے ہو منہ سے میں یقول و امنا بلائے اور بل یوم آخری تو زبان سے تو کہتی تھی کہ آ منا بالیوم الاخر لیکن دل سے مومن نہیں تھے تو یہ کفر نفاقی ہے یہ چار سب نے ذکر کیے یہ چار ایک ہمارے استاد تو کبھی کبھی کہتا تھا کہ پانچواں قسم کفر جہلی وہ جہالت کی کفر جہالت کی وجہ سے ادبی کافر ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے وہ یہ ہے مثلا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ خلافی دین اور خلافی شرع ہوتی ہے اور اس کی زبان سے نکل جاتی ہے تو کفر جہلی ہے لیکن یہ چار جو ہیں یہ سب حضرات نے ذکر کیے ہیں تم میں سمجھدار کون آدمی ہے ابھی کوئی بھی نہیں کہے گا تو پڑے گی پختو پڑے گی محتین سے تو ہے کہ نا وہ مرغیل سے اقسام کفر ہو گئے ہیں اب مزہ فلیمان یہ بہت لمبا مسئلہ ہے توجہ ہیں آپ حضرات کی پہلے یہ کہو کہ فرق اسلامیہ محدثین متکلمین متقلیمین کی دو قسمیں اشاعرہ اور ماتوریدیا محدسین متقلیمین متکلیمین کی دوماعتیں اشاعرہ ماتوریدیا محدثین وہ, وہ, وہ ہیں جو کہ عقائد میں تقریباً امام احمد ابن حنبل کے پیچھے جاتے ہیں متقلیمین دو قسم کے ہیں ایک متقلیمین اشاعرہ ہیں جو کہ ابد الحسن اشاع کے پیچھے جاتے ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں اور ایک فریق جو ہے وہ ماتوریدیہ ہے جو کہ ابو المنصوری ابو المنصور الماتوریدی کے پیچھے جاتے ہیں جیسے احناف یہ فرقی یہ فرق ایمانیہ ہے فرق اسلامیہ ہے ہاں اب دوسرا عنوان وہ بیان الفرق منصوبات علی اسلام وہ فرقے جو کہ اسلام کے طرف منسوب ہیں اسلام کی طرف منسوب ہیں تو یہ تو غیر مشہور دس ہیں لیکن مشہور سات ہیں ان سات میں دو آل سنت والجماعت کے ہیں تو باقی سات سے دو نکالو تو باقی پانچ وہ فرق زوال مبت ہیں وہ فرق زوال مبت ہیں وہ جماعتیں کہ جو کہ آل سنت والجماعت ہیں محدثین متقلیمین محدثین متقل ٹھیک ہے نا یعنی امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور ان کے اصحاب یہ دو آل و ترجمات کے ہیں متضیلہ خوارج جہانیہ کرانیہ متضلا خوارج جہانیہ کرامیہ اور مرجا اور مرجا یہ وہ فرق ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین اسلام کے طرف تو منسوب کرتے ہیں لیکن ہیں یہ فرق ہے و اور اب سمجھ گئے اب اس آو، اب ایمان جو کہ تصدیق آپ نے تعریف کی ہے یہ ایمان ہند المحدین کس سے عبارت ہے ہند متکلین و امام ابو حنیفہ کس سے عبارت ہے معتضلا اور خوارج وہ کیا کہتے ہیں جہانیا کیا کہتے ہیں اور کرا وہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ وہ ابھی بیان ہو ابھی شروع ہو گیا لیکن اس سے پہلے بات جانو اور وہ تنجید کے طور پر یہ جو اختلاف جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اس ایمان پر ہے جس کا دار و مدار عموری دنیا میں ہے وہ ایمان جس کا دار و مدار عمور آخرت پر ہے وہ تو سب مانتے ہیں کہ تصدیق اور عمل وغیرہ سب ہے اب محدسین کے نزدیک ایمان عبارت ہے تین چیزوں سے مختصر مختصر کے مختصر, مختصر ہے ایمان عبارت ہے تین چیزوں سے ات تصدیق و بل جنان و العمل ارکان و تصدیق و بل سوشو درشو محدثین کہتے ہیں تصدیق بالقلب عمل امل اور اقرار باللسان یہاں پہ جملے لگاؤ محدثین اقرار اور اعمال کو اجزائے داخلی ایمان سمجھتے ہیں اجزائے داخلی ایمان سمجھتے ہیں ذہن میں آتا ہے متکل اور ایمان ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ایمان عبارت تصدیق قلبی سے حقیقت ایمان سے خارج ہیں لیکن اقرار شرط ہے کس کے لیے اجرائے احکام کے لیے بقول ابن حمام اقرار رکن ہے اجرائے احکام کے لیے اور عمل ضروری ہے عمل ضروری ہے کس کے لیے عمل ضروری ہے کس کے لیے نجات کے لیے اب آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں زین تبر چوکر ہے خطا نشی محدثین نے کہا کہ تصدیق قلبی اعمال التصدیق بالجنان والعمل بالارکان والاقرار باللسان اقرار اور تصدیق اور یہ اقرار یہ اجزاء داخلی ایمان ہیں امام سے کہتے ایمان یہ بات تصدیق کلوی سے ہے اقرار اور اعمال یہ حقیقت ایمان سے خارج ہیں لیکن اقرار بالسان یہ ضروری ہے یا شرط ہے یا رکن ہے اس میں اختلاف ہے ابن عما مشاعرہ رکن کا قائل ہے باقی شرط کے قائل ہیں یہ شرط اجرائے احکام کے لیے اور عمل جو ہے یہ ضروری ہے کس کے لیے نجات کامل کے لیے عمل ضروری ہے عمل بس یہ ضروری ہے اس کو جمع اس لیے کہ آباد بعد میں جھگڑا آئے گا اب دیکھو بھائی جہامیہ جو کہ جہم ابن صفوان سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان عبارت فقط معرفت سے ایمان عبارت معرفت سے اگر کوئی اللہ کو پہچانتا ہے تو بس مسلمان ہے اور یہ مسئلہ بالکل بدی گل بتلان ہے شیطان اللہ کو جانتا ہے مسلمان ہے نا مسلمان نہیں ہے فار مشرقین اللہ کو جانتے تھے اور کابر مشرقین اس لیے کہ جہم ابن سفان کا جو مسئلہ کہ بالکل بدیل بطلان ہے وہ کہتے ہیں ایمان عبادت سے کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے فقط تصدیق سے اعمال کے اور اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ محمد ابن کرام کی جماعت محمد ابن اکرم نہیں اچھا محمد ابن کرام اس لیے ان کو کرویہ ہی کہتے ہیں تیسری جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان عبارت تصدیق سے ہے امان اور اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو ضرورت نہیں ہے اور اگر انسان تصدیق کرتا ہو یعنی ایمان تصدیق سے بات ہے تو ایمان کے حالت میں معاشیت غیر مضر ہے جیسے کہ کفر کے حالت میں تو غیر نافع ہے تو کون کہتا ہے مرجیا ابھی سمجھو چا اس لیے بعد میں ہے. مرجع بات ہے مرزیا کہتی ایمان بات تصدیق سے ہے اعمال اور اقراض ضروری نہیں ہیں بلکہ یہ یعنی معصیات ایمان کے اندر مضر نہیں ہیں مومن کے لیے جیسے کہ ایمانیات کافر کے لیے نافع نہیں ہے اگر ایک مسلمان ہے او زنا کرتا ہے ماض اللہ چوری کرتا ہے ڈاکی کرتا ہے اس معاشیات سے اس کے ایمان کو کچھ نقصان جیسے کہ کافر کسی کو صدقہ دے دے کا پھر کہیں اچھی باتیں کر دے اس کے لیے کوئی نافی نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے نہ مومن کیلے ماسٹر تو زہار نہیں ہے نہ نقصان دہ نہیں ہے بازو لوگ امام ابونیفہ کوئی مرجیس کہتے ہیں نا اور کتابیں بہت لکھی گئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ان شاء سے یہ فرق میں آپ کو بات بتاؤں گا پھر بھی جب حسین گا نا پھر بہت بتاؤں گا کتنے ہو گئے مرجیا بھی ہو گئے نا کرامے بھی ہو گئے جہانے بھی ہو گئے ہیں اچھا اب معتزلہ اور خوارج آ توجہ کرو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان عباد تصدیق قلبی سے ہے اقرار لسانی سے ہے عمل بالجنان سے ہے تصدیق بالجنان سے ہے اقرار لسان ہے عمل بالارکان ہے متضلا کہتے ہیں کہ ایمان عباد ان تین چیزوں سے ہے خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان عباد ان تین چیزوں سے ہے ٹھیک ہے بھائی فرق بین الخوارج والزلہ یہ ہے کہ چونکہ متضلا منزلت بین المنزلتین کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان تصدیق کرتے ہوئے عمل نہیں کرتا تو تر کے عمل سے نہ کافر ہے اور نہ مسلمان ہے ٹھیک ہو گیا خوارج کہتے ہیں خارج ہے نا خوارج کہتے ہیں کہ ایمان ایبات ان تین چیزوں سے ہے اگر کوئی عمل کا تارک ہو تو خارج انل ایمان ہے یہ تو دنیاوی تقسیم ہو گئی خوارج اور معتزلہ اخرئی معاملہ میں دونوں متفق ہیں کہ یہ مخلت فنار ہے ساب معصیت کیا ہے جہنمی ہے تعریف سمجھ گئے ابھی لڑائی کریں کہ نہ کریں جگہ کریں کہ نہ کریں تھوڑا سا بعض حضرات کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو کہ یہ مرجیا ہے مرجعہ میں سے ہے یہاں تک کہ ونیت الطالبین شیخ عبد القادری جیلانی کی کتاب میں بھی ہے کہ مرجیا دو قسم کے ہیں تو قسم ثانی جو ہے وہ ہنسی ابن کوتحبہ نے بھی لکھا ہے کہ وہاں بنیفا مرجیا میں سے ہیں اور کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ مرجیا میں سے ہیں تو جو ہے تو پہلے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی مرجیا کون ہیں ہے کا معنی بتاؤ تو مرجیا ارجا سے ہے ارجا